احل لکا صدرک ووضع لکا صدرک ووضع لکا صدرک الا نشرح لکا صدرک orro na sa na na sidi yuusu ra wawanili na nga فإذا فرغت فصبر و إلى ربك القزع صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد صل لي و لا نبينا صل لي محمد ما على سينه صل على سنگ نمین پر سلے عملہ نندا سلے ادا نمین سلے عملہ ششی صلی اللہ محمد بن ہم <تصفيق> ہم <تصفيق> منوے تو بنا اپنا ریکار کر Follow me. ہیں کیوں بات بڑھائی ہے سنتے ہیں کہ ماں سر میں پلتی رسائی ہے اور مت میں یہ کیا ke naam mein بڑے بڑے بڑے تر آئیوں ہیں عرب کے بڑے بڑے گان صح میں زبان نہیں پل جسے جان نہیں کوئی جان میں زبان نہیں نہیں بلکہ جس میں جان lên nó دیں کم از کم سکرین پر اونٹ اسکرین پر ہے نہیں ابھی تک اب آیا اللہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد لا اله الله والله اكبر الله اكبر ولله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 صلام یا رسول اللہ وغلہ علی و صحاب یا حبیب اللہ صلاح و سلام یا نبی اللہ واحلہ علی و صحاب یا نور اللہ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ کچھ ہی دیر کے بعد اونٹ نہر کیا جائے گا اور انشاءاللہ شاء اللہ وقتاً کچھ مدنی پھول بھی پیش کیے جائیں گے جو بھی دیکھیں عبرت کی نگاہ سے دیکھیں ہم جتنا حصہ دکھا سکیں گے اتنا حصہ آپ کو دکھائیں گے تحفظ آتے ہیں کچھ اس میں قوانین وغیرہ تو ہر معام نہیں سکھایا ہے اسکرین پر آپ دل جمعی کے ساتھ تشریف رکھیں انشاءاللہ کلام بھی پڑھیں گے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ اگر اس اونٹ کی جگہ میں ہوتا تو مجھ پر کیا گزرتے لیکن اونٹ خوش نصیب ہے کہ یہ اونٹ انشاءاللہ شاء راشدین حسن کری مین اور ان کی امی جان سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا میں کے میں حصے ہیں اس اونٹ میں تبر رک در تبرک رک ہے ایک تو ویسے ہی رہے خدا میں یہ قربان ہوگا خدا جانے ہماری کیا صورت بنے گی اس کو اونٹ کو کوئی خاتمہ بالخیر خیر وغیرہ کی ترکیب نہیں ہے نہیں ان کو کفر و ایمان کا معاملہ ہوتا ہے لیکن مومن اس فکر سے دو چار ہوتا ہے اگر سمجھے تو کہ نہ جانے خاتمہ کیسا ہو تو یوں یہ اونٹ جو ہے ہم سے خوش نصیب ہے ہمارے مقابلے میں کہ اس کو کچھ پتا بھی نہیں ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کچھ دیر کے بعد ٹینشن فری ہے یہ ہم ٹینشن فل باپا جانوروں کو موت کا پتہ نہیں ہوتا جانوروں کو موت کا علم نہیں ہوتا ویسے حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ اگر جانوروں کو موت کا علم ہو جائے تو تمہیں کوئی فربے یعنی تگڑا جانور کھانے کو نہ ملے یا تمہیں کوئی جانور تگڑا نہ ملے ایک بار حضرت سیدنا اللہ سارا والے صلاح وسلام کہیں سے گزرے تو کچھ اونٹ تھے ایک اونٹ بہت زیادہ شرارت کر رہا تھا وہ تھا بھی تگڑا آپ نے اس کے کان میں فرمایا ان کا بے شک تو مرنے والا ہے اور گزر گئے وہاں سے پھر کچھ دن کے بعد وہاں سے نکلے دوبارہ تو وہی اونٹ ایک کونے میں دبکا ہوا تھا دبلا پتلا ہو گیا تھا تو آپ نے اونٹ والے سے فرمایا کہ اس کو کیا ہو گیا یہ تو بہت تگڑا تھا خوب مستی کرتا تھا تو اونٹ والے نے عرض کیا کہ وہ کوئی صاحب گزرے تھے انہوں نے اس کے کان میں کچھ کہا تھا جب سے یہ اونٹ سہم گیا ہے اور اس نے چرنا چھوڑ دیا ہے اور یہ سوکھتا جا رہا ہے تو آپ نے دیکھا کہ اونٹ کو جب پتہ چل گیا اللہ کے نبی نے کان میں کہہ دیا کہ تو مرنے والا ہے ان نہ تو اللہ نے اس کو عقل دی اس نے سمجھا اور سمجھا کہ مجھے موت آئے گی تو بس وہ کھانا پینا چھوڑ دیا اور دبلا پتلا ہو گیا اور ہم لوگ ہیں کہ ہم کو یقین ہے ہمارا ایمان ہے تو قرآن کریم نے فرمایا کل نفسین ذائقت الموت بے شک ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے لیکن ہماری غفلت کا کیا کہیے کہ کچھ بھی احساس نہیں ہے اور رات دن گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں کاش ہمیں بھی احساس ہو جاتا کہ ہم مرنے والے ہیں سلو الحبیب صلى الله تعالى و عدى و محمد صلى الله عليه تار ارض کر رہا ہوں یا سیدی میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ بکرے کی آنکھ کھانا کیسا کوئی بھی جانور ہو بکرا ہو چاہے دنبا ہو اس کی آنکھ کھانا کیسا اس کا خلاصہ فرما دیں جزاک اللہ خیرہ جائز ہے بائیس اجزا زبیہ کے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی نے شمار فرمائیں جن میں بعض حرام ہیں بعض ممنوع ہیں بعض مکرو ہیں ان میں آنکھ شامل نہیں ہے تو آنکھ کھانا جائز ہے ولّہ تعالیٰ صلی اللہ, اللہ تعالی و محمد سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی لے فرماتے ہیں ایک بار میں کسی جنگل کی طرف نکل گیا اور کئی روز تک وہاں پڑا رہا کھانے پینے کو بھی نہ ہوتا تھا مجھ پر پیاس کا سخت غلبہ تھا ایسے میں میرے, میرے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا اس کے بعد بادل میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوئی جس سے آسمان کے کنارے روشن ہو گئے اور ایک آواز گونجنے لگی اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں میں نے تمام حرام چیزیں تیرے لیے حلال کر دی میں نے اعوذ باللہ پڑھا ایک دم روشنی ختم ہو گئی اور اس نے دھوئیں کا روپ دھار لیا اور آواز آئی اے عبد القادر اس سے قبل میں ستر اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا آپ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں میں نے کہا اے مردود مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ میرے رب کے فضل نے بچا لیا الحمد اللہ حضور غوس پاک رحمت اللہ تاعال کی کیا ہی شان ہے آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تاعال علی کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی اسے دہرائیں ان اللہ اللہ اس کے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 يا حبیب اللہ لا الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی سوشبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی فرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردگی وغیرہ, وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وائدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خان خاندان علی شان قادریہ دریا میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غف پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اور کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھاؤ صلاح تو السلام علیکیہ نبی اللہ علی یا نور اللہ یا نور اللہ ایک اہم قول ہم اس وقت چلا رہے ہیں نحمده ونسلی علی ہل ہی کرم سید تار محمد جنید دتاری زمزم نگر مدن چنیر کے ناظرین چودہ سو سینتیس سنے ہجری میں عید الاضحیٰ کے دن خطالیہ مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے تو اس مدنی مذاکرے میں حصے داری کے حوالے سے گفتگو چلی تھی کہ اگر کوئی شادی کی نیت سے حصہ ڈالے تو کیا اس کا حصہ مانا جائے گا اور سب کی قربانی جائز ہوگی تو اس پہ میں نے ارض کیا تھا کہ عقد نگا کے حوالے سے بھی اگر کوئی شخص قربانی کے جانور میں اپنا حصہ شامل کرے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی اور باقی سب کی بھی قربانی ہو جائے گی تو یہ مسئلہ میں نے غلط بتایا تھا اور قصدر نہیں بتایا تھا میرے سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی ہاں اگر کوئی میں کی نیت سے اپنا حصہ قربانی کے جانور میں ملاتا ہے تو وہ ملانا جائز ہے اور اس کے حصے ملانے سے دیگر لوگوں کو بھی جن جن نے قربانی کے جانور میں حصہ ملایا ہوا تھا ان سب کی قربانی بھی ہو جائے گی یہ صرف حکم ولیمے کے حوالے سے نہ نکاح کے حوالے سے میں اس سے رجوع کرتا ہوں اللہ تعالی میرے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح مسئلہ بیان کرنے کی توفیق آمین صلی اللہ تعالی علیہ, علیہ وسلم بلیما سنت سنت کا اما عام لوگوں کو پتا سلحیب صلی اللہ تعالی علی محمد جویل قادری اکارا سے. اونٹ کی قربانی کا سنت طریقہ کیا ہے اس کا پاؤں باندھا جاتا ہے ایک پاؤں غالباً دایا رائٹ سیدھا پاؤں باندھتے اور اس کی اس کا جو سینہ ہے نا یہاں نوکدار چری بھونک کر وہ اس کے اندر سے رگیں کاٹ دیتے ہیں اس کو نہر بولتے تو اس کے خون کا فوارہ ابلتا ہے اور یہ گر جاتا ہے بس اب اس کو چھری ٹچ نہیں کرنی جب تک یہ زندہ ہے اس کے اندر روح باقی ہے بعض لوگ تین جگہ سے کاٹتے ہیں تو یہ بلا وجہ کی ایک بے زبان جانور کو تکلیف دینا ہے اور اس کی شرائن اجازت نہیں بس وہی نوک یا چھری بونک کر وہ رگیں کاٹ دی یہی کافی ہے آج کل نہر کرنے والے کم ہی ملتے یہ عام طور پر یہ, یہ یوں, یوں چھری مارتے ہیں یوں جو چھری مارتے ہیں یہ نہر نہیں ہے یہ تو زبہ ہی کی صورت ہے تقریبا یہی کر رہے ہیں. تو ہم نے وہ نہر کرنے والے کی ترکیب کی لیکن ابھی تک وہ پہنچا نہیں ہے ہم کو کہا گیا کہ یہ وہ نہر کرنا جانتا ہے وہ دیگر جو ضاب لا چکے ہیں گوشت فروش شاید یہ بھی آگے نہر کرنے والے نہیں ابھی کنفرم نہیں ہے آ اچھا تو ابھی اس کا اونٹ کا منہ باندھیں گے منہ باندھنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ یہ ہو سکتا ہے کہ منہ سے آدمی کو پکڑ لے کہ اس کو تکلیف ہوگی نا چھری چوبے گی تو ایسے بوکھلا کرک منظر دیکھا بھی ہوگا اپنے پچھلے دنوں مدنی چینل پہ دکھایا گیا تھا کہ وہ جب چھری چلائی تو وہ بھی دبا ہی کر رہا تھا وہ نہر نہیں تھا وہ چھوٹی سی چھری سے وہ کر رہا تھا اونٹ نے اب احتجاج کیا کہ مجھے نہر کرو یا کیا مارل تکلیف ہوئی تو اس نے بندہ اٹھا لیا اس کے نصیب اچھے تھے کہ اس کے کپڑے اس کے منہ میں آئے اٹھا کے پھینک دیا یہ منظر اگر دکھانا ممکن ہو تو دکھا دیا جائے انشاءاللہ سو اللہ کچھ وعلیکم السلام ایک اور سوال پیارے اور میٹھے باپا جن میں محمد راشد اختاری بنگلہ دیش سے آدر کر رہا ہوں باپا آپ کی برگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہمارا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اصیت کر کے جاتے ہیں کہ قبر میں ایسے مطلب اتنا اونچائی کرے اتنا گہرائی کرے تاکہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبر میں تشریف فرمائیں گے تاکہ وہ معیت کھڑا ہو کر سلام دے سکے پاپا یہ شریک کتنا تک درست ہے کیا یہ سنت کی طریقہ کے خلاف ہوگا یا کوئی عاشق رسول کی اس طرح وسیع کرنا جائز ہے برائے کرم اشت فرما دے ایسا ہے کہ مطلب آدھے قد تک یا پورے قد تک کب گہری تو ہونی چاہیے لیکن اس میں یہ حکمت کے یہ کھڑا ہو سکے یہ کچھ پتہ نہیں ہے مجھے کیونکہ معاملہ برزخ کا ہے اور برزخ میں یہ ظاہری اونچائی نیچائی ہوتی ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتی جیسے جو نیک بندے ہوتے ہیں جس پر رحم و کرم ہوتا ہے اللہ تعالی کا فضل ہوتا ہے اس کی قبر نظر کی حد تک کشادہ ہو جاتی ہے اتنی پھیل جاتی ہے کہ جہاں تک نظر جاتی ہے وہ بہت بڑی ہو جاتی تو اتنی کام کھدائی تو نہیں ہو سکتی قبر کی تو اسی طرح رب جب چاہے گا تو کوئی کھڑا ہوگا تو اس کے لیے یہ قبر کا ظاہری چھوٹا بڑا ہونا کوئی صورت ہے نہیں کہ یہ بڑا ظاہری بڑی ہوگی گہری تو ہی بندہ کھڑا ہو سکے گا بندہ کھڑا نہیں ہو سکے گا برزخ کا معاملہ ہے اللہ بہتر جانے مشہور بہت ہی ہے اہل حضرت کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ انہوں نے گہری, اتنی گہری حالانکہ اتنی گہری کھودنا کہ قد آدم تک تو ویسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اتنی گہری ہو یا پھر آد قد کی ہو لیکن وہ کھڑا ہونے والا اہل حضرت نے ہو ایسا کسی کتاب میں نہیں ملا مشہور ہے یہ نہ مستند علما سے سنا سلحیب صلی اللہ, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, اللہ،, صل اللہ محمد ایک سوال ہمارے پاس عید کے پہلے دن کا یہ سوال ہے ہم چلا رہے بابا چاندنی میں ساجد سیالوی رول پنڈی سے بول رہا ہوں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ صبح سے سے کیا پڑھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں جیسے وہ سبحان اللہ وہ بھی تو جب علم دین کی باتیں ہوں اور اس وقت میں رک بھی جاتا تھا عید کے دن سبحان اللہ و بھی تین سو بار پڑھ لیں اور ایسال ثواب کرے تمام اموات کو تو سب کی قبروں میں اللہ تعالی ایک ایک ہزار انوار داخل فرمائے گا اور جب یہ عیسال ثواب کرنے والا فوت ہوگا تو اس کی قبروں میں بھی ایک ہزار انوار یعنی نور داخل ہوں گے علیہ الحمیف صلی اللہ تعالی علیہ محمد میں کوشش کرتا تھا کہ میں رک جاؤں توجہ سے سننا چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے اس کا پتہ نہیں توجہ سے سننا چاہیے ہاں قرآن آیات پڑھی جائیں پھر تو خاموش لے کر سننا فرض ہے عورتیں ہاتھوں پر مہندی لگا سکتی ہیں یا نہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکات عورتیں عورتیں مہندی لگا سکتی ہیں نہیں الٹے ہاتھ پر مہندی لگا سکتی ہیں نہیں ہاں ہاں الٹے ہاتھ پر سیدھے ہاتھ پر سیدھے پاؤں پر الٹے پاؤں پر لگا سکتی ہیں مہندی کوئی حرض نہیں گھر میں رکھ سکتے ہیں <tap> <tap> <tap> मेरा نام محمد الحہ ہے گجرا والا سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے قربانی والے جانور کی سیری اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں بعد لوگ کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے اس کے بارے میں آپ بتائیں کیا چیز نہیں رکھ سکتے جانور رکھ سکتے ہیں قربانی کا جانور گھر پہ رکھ سکتے ہیں سری جو ہے تو سری یہ گھر پہ رکھ سکتے یعنی بعض کہتے ہیں کہ سری گھر پہ نہیں رکھنی چاہیے یہ آپ اونٹ اسکرین پر کیوں نہیں دکھا رہے منع نہیں ہے دکھانا ناظرین کی دلچسپی اونٹ یہ جان... قربانی کے جانور کی سری بھی رکھ سکتے ہیں پائے بھی رکھ سکتے ہیں پورا جانور بھی رکھ سکتے ہیں ایک بوٹی بھی اگر کسی کو تقسیم نہیں کی تب بھی جائز ہے اور اس پہ تنقید بھی نہ کی جائے کہ شریعت نے تنقید نہیں کی البتہ یہ کہ تین حصے کرنے چاہیے یہ مستحد ہے ایک افضل ہے ایک حصہ اپنے لیے ایک احباب دوست احباب رشتہ داروں کے لیے ایک غریبوں کے لیے تو سارا جانور بھی کاٹ کر اگر کسی نے اپنے فریج میں بھر لیا تو گناگار تو نہیں ہے آپ اس کو برا بھلا کہنا اس کے پیچھے سے باتیں کرنا اس کے خلاف یہ البتہ تو گناگار کریں گی جو قیمتیں کرے گا اس طرح کی اس کو ڈیگریڈ کرے گا وہ گناگار ہوگا باپا اس میں بڑے جانوروں کی جو سیری عام طور پہ روڈوں پہ پڑی ہوئی نظر آتی ہیں جو پھینک دیتے ہیں ان کے بارے میں ہزاروں روپے کی ہوتی ہیں اب وہ کیا کیا جائے یہ جو گوشت فروش ہوتے ہیں یہ بھی تعاون نہیں کرتے عام طور پر اس میں دیر بہت لگتی ہے اور سری بنانا یہ پورے بکرے کی کھال اتارنے کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے اس کی کھال اتارنا اس میں اتنے وہ پیچو خم ہوتے ہیں نشے و فراز ہوتے ہیں تو یہ سستی کرتے ہیں ہاں اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں وہ تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ ادھیڑ دیتے ہیں کھال تو کھال تو یہ جو ادھیڑ لیتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں بعض تو اسے سے سکھاڑو ہوتے ہیں رہن جانتے نہیں ہوتے پورا کام لیکن سیزن کے ہوتے ہیں موسمی اور جو جانتے ہوتے ہیں وہ بھی زیادہ محنت تو پڑتی ہے تو عام طور پہ اس میں تو مجھے خود تشویش ہے کہ سری میں تو صرف زبان نکالتے ہیں یا زیادہ, زیادہ, زیادہ جبڑا اور بیجا تو نکالتے ہیں باقی یہ پھینک دیتے ہیں اس میں کافی گوشت ہوتا ہے اور سیدھی بات ہے مجھے تو یہ اسراف نظر آ رہا ہے عام دنوں میں یہ بکتا بھی ہے اور یہ بالکل اس کا کھانا کوئی مایوب بھی نہیں ہے کھایا جاتا ہے اور بھی بہت سارا گوشت پھینک دیتے ہیں پونچھ صاف نہیں کرتے حالانکہ پونچھ کا گوشت ویسے سینکڑوں روپے کا ہوتا ہے عام دنوں میں یہ بیچتے ہیں بجن سے اس میں ٹائم بچانے کے لیے تھوڑا یہ پھینک دیتے ہیں آخرت میں کیا ہوگا بتائیے مال ضائع کرنا حرام ہے چند کال چلا رہے مدری منو کی کال سے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حسن تاری ہے میں سکرن سے ارض کر رہا ہوں باپا جانی میں نے میرے چھوٹے بھائی اور طیب اختاری نے اور میری بہنے میری امی ابو جان ہم سب نے دعوت اسلامی کے لیے خالے جمع کرنے کی ترکیب کی ہے آپ نے خالے جمع کرنے والوں کے لیے مدینے کی دعا کی تھی ہم بھی منتظر ہیں جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باپ جان آپ کیسے ہیں مبارک, بہت بہت بہت مبارک. پیارے باپ... خیر مبارک. میرا آپ سے یہ سوال ہے نو علیہ السلام کی کشتی کب بنی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد دانش اثاری ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ خیالوں کے بات میں فائز ساجہ کے شہر بریشر سے بات کر رہی ہوں بابا جان آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں جو عید ملتی ہے ہم وہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں جواب واب شاخر مانگ ہمارے والدین اور ہمارے لیے مختلف کی دعا فرما دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو خرچی عید کی ملتی ہے وہ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں ظاہر ہے کو جو عید دیتے ہیں تو وہ آپ ہی کی تو ہوتی ہے رقم جو دیتے ہیں تو آپ خرچ کریں چاہے جمع کریں کچھ بھی کریں جو بھی جائز طریقے سے اس کا استعمال کریں جائز یہ بابا اتنا بڑا جو جانور ہے غور کر رہا ہوں دو آدمیوں کے قابو میں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے جو اتنے بڑے جانور کو بندوں کے قابو میں دے دیتا ہے بے شکا اس سے ابھی یہ بھی فر جائے تو اس پہ قابو کون پائے گا پھر یہ اللہ کی رسمت ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا اگر اس کو پتہ چل جائے گا مجھے ابھی انکری نہر کیا جائے گا تو تو یہ سو آدمیوں کے قابو میں نہ آئے اس میں اس کو یوں کہیں گے یہ غافل ہو گیا ہے غافل تو نہیں کہیں گے اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور نہیں دیا میں جیسے انسان کو اس بات کا احساس نہیں رہتا بھی مجھے موت آ جائے گی تو اس کے جینے کا انداز بدل جاتا ہے تو جیسا بھی آپ نے فرمایا نا کہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے تو انسان بھی اسی طرح غافل ہو جاتا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہوتا کہ ابھی میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ موضوع ابھی ہم بیان کر چکے ہیں اس ٹاپک پر موت والے جی ہاں بات ہو چکی ہے اللہ کی رحمت ہے بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخشی اس کو پتہ نہیں ہے ہمیں پتہ ہے پھر بھی ہم غافل ہیں مدنی منوں کی دو کالس ہیں یعنی میں نے مدینہ مدینہ علی میں میں چھتیس کھانے جمع کر دی ہیں آپ سے حج کی دعا کی درخواست ہے میرا نام محمد تاریخ باپا جان الحمدللہ للہ اعظم ہم مدنی منو نے بھی اپنی دعوت اسلامی کے لیے کھانے جمع کی ہیں مزید دعا فرمائے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رحمت اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ قربانی خالے جمع کرنے کی کر کر کارکردگیاں مل رہی ہیں ماشاء اللہ اللہ آپ سب کو میٹھا مدینہ دکھائیں میں کوئی سے بات کر رہا ہوں مجھے عمران حسین کے معنی بتا میں عمران حسین بات کر رہا ہوں عمران حسین کے معنی پوچھے انہوں نے اچھا معنی عمران کے معنی تو آباد کاری کے ہیں آبادی کی طرف لے جانے مطلب آباد کرنے والا یہ آبادی یہ عمرانیات یہ پورا ایک ایجوکیشن میں شعبہ ہے عمرانیات آباد جو آباد کاری سے بات کرتا ہے حسین حسین حسن کی تصغیر ہے حسن مانے اچھا عمدہ بہترین ایک اور سوال چلا رہے ہم عمران حسین نام رکھنے میرج نہیں ہے اسے ہمارے عام طور پر مرکب نام رکھے جاتے ہیں دو دو نام ملا کے البتہ صاحب کے کے نام اس طرح نہیں ہوتے تھے واحد ہوتا تھا لیکن بعض کب غلط سنت بھی ہوتے ہیں شیخ طریقہ تعمل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے آج کل سوشل میڈیا پر صوفی بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی پوسٹیں ان کے اقوال چلائے جاتے ہیں اب ان اقوالوں میں ان پوسٹ پر بعض اوقات ٹائپ کے لوگوں کی خیالی تصویر بنی ہوتی ہے تو کیا اس طرح کی پوسٹ کر سکتے ہیں اس سے لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ جن کا کولے ہے یہ انہی کی تصویر ہے اب یہ پرانے دور کے بزرگوں کی تصویریں لگاتے ہیں اور اس کی کوئی کنفرمیشن تو ہوتی نہیں ہے کہ یہ وہی بزرگ ہیں مزید یہ کہ ماض اللہ دھاڑیاں بھی چھوٹی دکھاتے ہیں اور پتا نہیں عجیب عجیب حلیہ دکھاتے ہیں عجیب عجیب لباس دکھاتے ہیں تو یہ اچھے لوگ نہیں ہوتے جو ایسا کرتے ہیں اپنے بزرگوں کو بدنام کرنے والا انداز ہوتا ہے ہمارے بزرگ یہ مست ملنگوں کی طرح وہ لوہے کے کڑے پہنے ہوئے اس طرح کے نہیں ہوتے بزرگان دین شریعت کے پابند ہوتے ہیں تو یہ فرضی تصویریں اس طرح اہل اللہ کی نہ بنائی جائے اور اقوال بھی یہ جو لکھتے ہیں اب بتا جانا یہ انہی کے اقوال ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اب ہر طرح کے لوگ جو ہے اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کر رہے ہوتے ہیں تو مہربانی کر کے ایسا نہ کیا کریں اگر کسی بزرگ کی طرف منسوب تصویر آ بھی جائے تو اس کو آگے فارورڈ نہ کریں بلکہ وہیں اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیا کریں بلکہ تصدیق کرنا بھی بیکار ہے اب آٹھ سو سال پرانے سات سو سال پرانے بزرگوں کی تصویر آپ کس سے تصدیق کریں گے اس کے کیمرے کہاں تھے فردی تصویریں ہوتی ہیں مہاناموں میں بیچ کر چھپتی ہیں بزرگوں کی تصویریں تو اکبال مہانامہ فیضان مندر میں چھاپے جاتے ہیں ہر ماہ تو وہی عام اگر کیے جائیں ہاں اکبال ارشادات ماہنامہ فضان مدینہ میں چھپتے ہیں صرف اقوال ہیں یہ دن مرج نہیں ہے تصویر نہ دیجئے گوشت باغ کی تصویر بناتے ہیں چھوٹی داڑھی والی نعوذ باللہ من منظال انبیاء کرام علیہ السلام کی تصویریں بھی چھپتی ہیں بعض رسالوں میں معاذ اللہ صلو علی اللہ صلو اللہ علی اللہ حمد جی میرا نام محمد سرفراز تاریخ میں لالا مسا شریف سے بات کر رہا ہوں تو میں نے سوال یہ کرنا تھا ہم راستے میں سے گزر رہے ہیں اور کچھ دوست جو ہیں وہ گوشت بانٹ رہے ہیں بھائی قربانی کا گوشت بانٹ رہے ہیں اور آواز دے کر ہمیں کہنا بھائی آپ بھی گوشت لے جائیں اب وہ جو گوشت بانٹ رہا ہے وہ تو یتیموں اور مسکینوں کا حصہ ہے تو ہمیں تو ہم ان کے رشتہ دار بھی نہیں ہیں اگر وہ ہمیں رشتہ داروں والے حصے میں سے تھے تو کیا ہمیں وہ گوشت لے لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے اللہ کا شکر ہے وہ ہم مسکینوں کے یا وہ کے زمرے میں آتے سے یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہمیں وہ لینا چاہیے یا اتنے رچ میں ان سے یہ بحث کرنی چاہیے کہ کہاں کون سا حصہ ہے قربانی کا گوشت جو ہے نا وہ غریب امیر سب کو دیا جا سکتا ہے بات سنتے جس میں نہیں بھی دیا جاتا ہے لیکن یہ عام طور پر جو قربانی ہے نا اس کا نہیں دیا جاتا جیسے میت نے وسیعت کی اور اس کے وسیعت پر جو قربان کیا گیا جانور تو اس کا گوشت صرف فقراء کو تقسیم کیا جائے گا باقی عام جو یہ قربانیاں ہو رہی ہیں تو اس میں تقسیم ہو رہا ہے تو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو کہاں سے پوچھا کہ آپ فقیر ہیں غریب ہیں مسکین ہیں اب بانٹ رہے ہیں تو لے لیا جائے اس وقت اسپیشلی جو باب المدینہ کراچی میں ایسے کئی آپ کو علاقے ملیں گے کہ جہاں قربانیوں کے بڑے مسائل رہے ہیں پانی کی وجہ سے اور دیگر وہاں سہولیات کی کمی کی وجہ سے جو بارشیں حالیہ ہوئی ہیں اگر امب سونت نے عید کے دنوں میں بھی ترغیب دلائی عید کے روز بھی ترغیب دلائی تھی کہ اگر انہیں پکا کر پہنچایا جائے تو پانی تو اترتے تو اترتے تو اتر, تو اتر ہی جائے گا اور شاید صفائیاں بھی ہو جائیں گی لیکن ان کے یہاں جو تار وغیرہ ٹوٹ گئے اور گیس وغیرہ کے جو وہاں ایشوز پتہ چلتے ہیں تو اگر ایسی وہ ہمدردی ہو جائے ان عاشقان رسول کے ساتھ کہ ان تک آپ پکا ہوا کھانا پہنچا دیں کہ اگر کچا بھی پہنچائیں گے تو پتہ نہیں ان کے فریج بھی سلامت ہوں گے نہیں ہوں گے یا فریج ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے تو ایسے علاقوں کو ڈھونڈا جا سکتا ہے اور صرف بابول مدینہ کراچی میں نہیں اور بھی جہاں جہاں پاکستان میں چونکہ قربانیاں ہوئی ہیں تو ایسی غربت والے علاقے ہر کئی جگہ پر ہوتے ہیں جا کر ان کی مدد کرنے کا ہمارے اندر ایک احساس ہونا چاہیے بے شک یہ موقع ہے کہ وہ غریبوں کے ساتھ بھی ہمدردی کی جاتی ہے قربانی میں اور واقعی بارشوں کی وجہ سے تو ہزاروں افراد بچارے آزمائشوں میں ہیں تو ان کو تیار کھانا ہو گوشت نہیں سالن بھی نہیں سالن ہو تو روٹی بھی ہو ساتھ میں تاکہ وہ کھا سکیں اور ضروریات کی چیزیں ان کو دی جائیں کچا اناج وہ کیا کریں گے پکا ہوا ہو باکس وغیرہ بنا کر غذا دوائیں یہ بھی ان کو پہنچائی جائیں جو ان کے عام کام کی ہوتی ہیں تو اس طرح کی چیزیں ان کو پہنچائی جائیں یہ بیچارے بہت تکلیف میں بس جگہ پر کیچڑ پانی مکان میں پانی گھروں میں پانی آس پاس کے محلے والے بھی اور آس پاس کے علاقے والے بھی اس پر اپنی خدمت دے سکتے ہیں آپ خود جا کر کریں ہمیں خود ہی اپنے آس پڑوس یا آس پاس کے محلے والے علاقے والوں کی خبر گیری رکھ لینی چاہیے اور اگر ہم مل کر انشاءاللہ یہ سب کریں تو بہت سارے غموں دکھوں میں گھرے ہوئے آشیکان رسول کی مدد کی جا سکتی ہے اگر ہم کوشش کریں تو تو یہ جو سمیر سورند فرمایا کہ ان کو سارن بھی دیں گے تو پھر روٹی بھی دینی پڑے گی تو وہ پھر کیا چاول بنا کر دیں ان کو روٹی بھی دیں بریڈ وغیرہ دے دیں ہاں ڈبل روٹی بریڈ تو دیر پا بھی ہوتے ہیں بریڈ آپ کے جو کٹے ہوئے سلائس یہ تیار ہے نیچے نیچے اگر تیاری ہے تو اشارہ کریں مجھے اس کو بٹھا دیب کر دیب رکھا کھڑا نہیں کیا جی ابھی باندھ رہے باندھ رہے جی جی سر تیاری ہو رہی ہے جی اس کو اسکرین پر مسلسل دکھایا جائے اونٹ یہ خوش نصیب اونٹ رائے خدا میں قربان ہونے جا رہا ہے اور اس قربانی کے ساتھ حصے ہیں چار حصے خلفہ راشدین کے ایک حصہ امام حسن مشتبہ ایک حصہ امام حسین اور ایک حصہ ان کی امی جان خاتون جنت بی فاطمہ کا رضی اللہ تعالیٰ مجمعین تو یوں تو رائے خدا میں قربانی تو یہ تبرک پھر مقدس ناموں پر یہ قربان ہو رہے ہیں تو تبرک در تبرک ہے اور خوش نصیب ہے خدا کی قسم کو سمجھے تو خوش نصیب ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے نہ اس کو کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے کہ خاتمہ کیسا ہوگا نہ ذا کی سختیاں اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے ہم کو ایمان کی فکر کہ پتہ نہیں خاتمہ کیسا ہوگا برا خاتمہ جس کا ہوگا تو وہ تو ہلاک ہوا نزا کی سختیاں کی تلوار کے تلوار کا ایک ہزار وار موت کا ایک جھٹکا تلوار کے ہزار وار سے سخت ہوتا ہے تو یہ انسان کے ساتھ ہوگا اس کے ساتھ تو ایک ہی وار ہوگا پھر بھی ہمیں اس پر رحم کھانا چاہیے کہ حدیث پاک میں کہ کسی صاحبی نے بار گارسالت نرس کی کہ مجھے بکری ذبا کرنے پر رحم آتا ہے تو کچھ اس طرح شاست فرمایا کہ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے ہمیں تماشا نہیں بنانا چاہیے تالیاں بجانا کہہ لگانا زور سے ہنسنا اس کی بے کسی پر بلکہ اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے ورنہ پھر نہ دیکھے تماشا نہ بنائے صلو صلیبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی علی بھائی تیاری ہے دعا پڑھ لیے دعا پک لیے جی دعا دعا پڑھ لیے دعائیں پڑھ رہے ہیں رضان بھائی بہتر اچھا اس کو قبلہ ابھی تو عبد اس کا رخ قبل کی طرف کھڑا کرنا ہے اس کو قبلہ رخ تو ہے یہ الحمدللہ دیکھو یہ بھی خوش نصیبی ہے اس کی بڑا رخ ہے ہم پتہ نہیں کس کروٹ پر گرے کس حال میں موت آئے ہاں ترکی بنا ہے جی جی اللہ اکبر اللہ اکبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله لا اله الله والله اكبر الله ولله الحمد बल गया होता आ, आ, और दस्ते से काश दस्ते से yeah کہ اگر کسی عورت کے پاس ایک تولا سونا ہو اور اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو تو اس کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہ ہوگی براہ کرم اس کا جواب ارشاد فرما ہیں قربانی واجب نہیں ہوگی ایسا ہوتا کم ہے کہ کچھ نہ ہو کچھ نہ کچھ جی ایک روپیہ بھی ہے تو کچھ ہوا نہ تو یہ ملا کر سونے کی رقم ملا کر اگر ساڑھے باون تولے چاندی کی رقم ہو گئی تو پائے جانے کی صورت میں قربانی واجب ہوگی مثلا وہ دین وغیرہ میں قرضے میں ڈوبی بھی نہیں ہے یا اور سامان ایسا ہے تو سامان بھی ہوتا ہی ہے چیزیں ہوتی ہیں اور سونا پتہ نہیں کتنے کا ایک تولا ہے ایک تولا سونا کتنے کا ہے یاد پچاس ہزار سے اوپر کا ریٹ پتہ چلا لیکن کنفرم ریٹ پتہ نہیں اچھا اچھا تو ایک روپیہ اگر ساتھ میں تو نساب تک پہنچ گیا تو پاکستان میں مطلب اکاون ہزار تین سو تقریباً اور پھر تو ایک روپیہ بھی ہے پاس تو یہ دونوں ملا کر ساڑھے باون سو لے چاندی کی رقم سے کافی اوپر نکل گئے یہ جو ایک روپیہ سیمنگ والا یا ویسے ایک روپیہ زیادہ ہے ایک تولے سونے سے تو یہ بچت والا ایک روپیہ مراد ہے یا ویسے ایک روپیہ مراد ہے سامان کی وغیرہ یہ رقم وغیرہ یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہوگی نا انڈر اسٹوڈے کے وہ شرائط کی صورت میں حاجت اصلیا سے زائد ہو وہ سونا بھی حاجت اصلیا سے زائد ہو اب مثلاً ایک لاکھ روپیہ قرضہ ہے اس پر اور پچاس ہزار کا سونا ہے تب تو مطلب وہ اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی کہ اس کو قرضہ ادا کرنے کے بعد وہ صاحب نصاب تو رہے یا نہیں رہی گی نہیں کا روپے چاندی اسی یعنی جو, جو ضرورت کی اس کی جو چیزیں وہ جی جی ایک تولا چاندی تقریباً سات سو بیس روپے ایک تولا جی تقریباً اڑتیس ہزار کے آس پاس ساڑھے باون تولے کے مریض سے لاہور سے یہ جو قربانی ہے عام لوگ ہم کہتے ہیں جی ہمارے وسائل نہیں ہیں زیادہ تر ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارا مطلب جو ہے نا جی ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں لیکن جائیداد ہمارے پاس ہوتی ہے سونا وغیرہ ہوتا ہے پیسے وغیرہ ہوتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم نے کسی کا قرضہ دینا ہے لاکھ دو لاکھ دینا ہے لاکھ کی بارہ لاکھ کی ہمارے پاس جائیداد ہوتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ صاحب نصاب جب ہو جائے اور حاضر تفلیہ سے فارغ ہے, تو قربانی تو کرنی ہوگی اس کی تفصیل اس میں دیکھ لیجیے ابلا گھوڑے سوار میں آپ کے پاس کیا کیا ہے تنویر آج کر رہا ہوں چکوار سے اچھا سر یہ معلومات کرنی تھی میں نے کہ جو قربانی ہوتی ہے اور میں گھر والوں سے یہ ہوں یا پہلے گھر والوں کو کرنی چاہیے جیسے والدہ کی یا باپ بھی یا سر اپنی کر سکتے ہیں بندہ جو صاحب نصاب ہے عل بالغ مسلمان صاحب نصاب جو ہے راجت اصلیہ سے اس کی نصاب جو ہے وہ فارغ ہے تو وہ اس پر اپنی قربانی واجب ہوگی دوسروں کی نہیں چاہے وہ گھر میں ہے یا گھر کے باہر ہے الگ ہے ہاں مسافر ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی بابا اس طرح بھی دیکھا کہ اب وہ بکرا لیئر تو جب قربانی کرنے کا وقت آیا تو جی اس دفعہ امی کی طرف سے کریں گے اس طرح ابو کی طرف سے کریں گے تو یہ ادب سمجھتے ہیں اس کو کہ بڑے کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اپنی شرائط نہیں دیکھتے ہاں یہ کہ اگر اپنے اوپر واجب تھی اور امی کی طرف سے کی تو واجب ادا نہیں ہوگا ہم نے سنا شہر یہ بعض اوقات جیسے اونٹ کا نہر ہوتا ہے اسے بے احتیاطیاں بھی ہوتی ہیں تو اس کا ایک منظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس طرح کے معاملات بھی جو ہیں وہ بعض اوقات ہوتے ہیں اور احتیاط کے مدنی پول آپ دیتے بھی رہتے ہیں اور آج بھی آپ نے کچھ اس طرف توجہ دلائی ہے تو یہ آپ منظر دکھائے مدنی چینل کے نادرین کو جی یہ منہ نہیں باندھا ہوگا نا اس کا تو اس لیے وہ جی جی اٹھا لیا پھر یہ کہ جو ماہر ہوگا نا وہ نہر کر کے دائیں یا بائیں ہٹ جائے گا اب وہ بالکل سامنے سینے کے کھڑے ہو گئے وہ یہ کاٹا نا اس نے اس نے پکڑ لیا ویسے یہ ن... آ... یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ نہر کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ یہ صرف اس کو جیسے نہیں لا کر بدنی باندھتا ہے کہ ایک جانور لائیں اور چلو اس کو باندھ دیں اس کو چری ماری ہے اس نے لیکن وہ نہر تو نہیں معلوم ہو رہا زبہ کیا ہے اگر یوں چوری ترچی مارتے ہیں نا چھوٹی سی زبا ہوتا نہیں ہوتا نہاری کے اندر بھوک دیا جائے نیزا ہے جیسے یا دو دھاری چھری ہے اس سے بھوک کر وہ رگیں اس کی کاٹی جاتی ہیں کھال اس کی نرم ہوتی ہے اونٹ کی اور پتلی ہوتی ہے قیمت بھی زیادہ نہیں ہوتی اس کا نہار کرنا سنت ہے اور زبہ کرنا مکرو ان کے پاس جو چھری تھی یہ دو دھاری تھی نا دو دھاری, دھاری اور وہ اپنے طور پہ تو جس طرح میں نے دیکھا تھا نا قریب سے تو وہ گھوپ کر گھمایا تو تھا جی کوشش جی. کی تھی انہوں نے یہ اونٹ کی ہڈی کی بات چل رہی ہے بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گھر میں جادو کے حوالے سے تو ایک شہرت ہے ایک اور کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گھر میں ہو تو یہ کھٹمل وغیرہ بھی نہیں ہوتے ماشاءاللہ یہ دو تین عیسائی میں ایک نے تو کہا میرا پریکٹیکل ہے گھر سے کھٹمل چلے گئے اونٹ کی ہڈی کے بارے میں اب تاثیر تو ہوتی ہے اللہ رکھتا ہے تاثیر اللہ چاہے گا تو اونٹ کی ہڈی فائدہ کرے گی نہ چاہے تو نہیں کرے گی اب جادو کا تو پتہ نہیں ہے ابھی اونٹ یہ اس کی کھٹمل کی آپ نے یہ بتایا کہ ان کو ایک مشک ہے ان کی پریکٹیکل تو چلو موقع اچھا ہے جو یہاں ہے اور ان کو ہے مطلب کھٹ مل کی شکایت گھر میں تو لے لیں اٹھ کی ہڈی گوشت تو تقسیم ہی ہوگا انشاءاللہ اس میں ہڈی بھی ہوتی ہے گوشت کھائے اور ہڈی بچائیں وہ گھر میں رکھ لیں اس میں شاید مخصوص ہڈی کا ذکر ہوتا ہو بابا وہ مخصوص کی بھی بات نہیں کی اس نے متلقن ہڈی متلقن بتائی ہے بابا جی. لیکن کہہ رہے تھے میں نے پسلی کی ہڈی جو ہے وہ گھر میں رکھی تھی جی تو فائدہ ہوا اچھا ویسے متلقن کوئی سی بھی ہڈی رکھے تو بھی ہو جائے گا فائدہ بتا تو یہ رہے ہیں جی کہ پسلیاں تو لمیٹڈ ہوتی ہیں اس میں کم ہوتی ہیں لیکن بہت ہوتی ہیں مطلقہ نہیں جی بتا رہے ہیں کوئی سے بھی ہو جی تو ان کو شرط میسر ہی پسلی کی آئی ہوگی متلقن کیا ہوتا ہے کوئی سے بھی ہو ہڈی مخصوص نہیں ہے متلقن باپ پرانے دور میں یہ اونٹ کی ہڈیوں کا لکھا بھی جاتا تھا جی ہاں پہلے تو پہ لکھتے تھے اونٹ کی ہڈی وہ جو یہ دستی میں ہوتی ہے نہیں چوڑی ہوتی ہے پچھلے تین سال پہلے کہہ رہے سائیں بھائی کہ میں وہیں سے وہ ملا تھا تو اس میں فصلیں کی ہڈی بھی تبدیل کے طور پہ لے گیا تھا اور پھر یہ فائدہ بھی مل گیا ان کو نا محمد البیب بات کر رہا ہوں میوالی سے میرا سوال یہ ہے کہ میں لیفٹ ہینڈ ہوں لگ کھانا میں رائٹ ہینڈ سے کھاتا ہوں کیا میں قربانی لیفٹ ہینڈ سے کر سکتا ہوں کیونکہ گیم وغیرہ سارا کچھ میں لیفٹ ہینڈ سے کرتا ہوں لیفٹسٹ تو اس میں اگر سیدھے ہاتھ سے یہ زباں کریں تو زبان سے ہوگا بھی نہیں ہاتھ کام نہیں کرے گا تو الٹے سیدھے ہاتھ کا کچھ پڑھنا تو یاد نہیں پڑتا الٹے ہاتھ سے زبا کرے تو کیا سیدھے ہاتھ سے کرے تو کیا منع تو نہیں پڑا گئی اللہ بہتر جانے سلو اللہ حبیب محمد ساجدہ تاری دولپور گجرات سے بات کر رہا ہوں میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جو دس دن بندہ بال نہیں کٹواتا نہا نہیں کٹواتا وہ دس لحاظ کو قربانی کرنے کے بعد یا نماز پڑھنے سے پہلے کٹوا سکتا ہے یا نماز پڑھنے کے بعد یا قربانی کے بعد کٹوا سکتا ہے سوال کا جواب عطا فرما دیں چاند رات سے لے کر جو غریب ہے اس کے لیے قربانی جس نے نہیں کرنی تو اس کے لیے مستحب ہے چاند رات سے لے کر عید کی نماز تک وہ بال ناخن وغیرہ نہ کٹوائے اور جس کو قربانی کرنی وہ اپنی قربانی ہونے تک نہ کٹوائے چھری پھر گئی تو قربانی ہو گئی تو اب کٹوائے یہ مستحب ہے اگر کوئی ویسے بھی کاٹ دیتا تو گناہ نہیں ہے بلکہ باد سورت تو واجب ہو جاتا ہے کہ اگر اس دوران چالیس دن پورے ہو چکے تو چالیس دن سے زیادہ گزار دینا ناخون بغل کے بال اور جو پردے کے بال ہوتے ہیں ناف کے نیچے والے تو یہ تو چالیس دن کے اندر کاٹنا ضروری ہوتا ہے چالیس دن سے زیادہ گزار دینا گناہ ہے تو اب ان دس دنوں میں یہ ہو گیا کہ وہ تو چالیس دن سے اوپر جا رہا ہے پھر تو اب ابھی بھی کاٹے اس کو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد امیر ایل سنت کو بہت بہت عید مبارک بابا جان آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کسی شخص پر قربانی واجب نہ ہو تو اس کو یہ دعا دینا کہ اللہ دوجل آپ پر قربانی واجب کر دے یہ دعا دینا کیسا ہے ہے نہیں ذرا قربانی واجب ہو جائے گی تو ادائے واجب میں ثواب بھی تو ملے گا حج کی بھی تو دعا دیتے ہیں تو حج بھی تو پیسے چاہیے نا اس کے لیے اللہ تج نصیب کرے علیہ اللہ تعالی علی محمد میرا سوال یہ ہے کہ کیا جس جانور میں کانگرو وائرس پایا جائے اس کی قربانی نہیں ہوتی جواب آپ اشاع شرمائیے کون سا وائرس کانگو وائرس کانگو وائرس قربانی تو ہو جائے گی اس کی اگر یہ ایسا ہے کہ اس کی بیماری ظاہر نہیں ہے اور بیماری ظاہر ہونے کیا تعریفیں لکھی ہے کہ وہ چرتا نہ ہو اب وائرس کا تو زن نہیں ہے وائرس لگ گئے اس کو قربانی ہو جائے گی اس کی جبکہ جو اوب علماء نے لکھے اس طرح کا کوئی پیدا نہیں ہوا جو قربانی کے لیے رکاوٹ ہو حاجی امین کہاں پہنچے ہیں آپ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ بابا آج یہاں تورنگی میں ساڑھے تین نمبر پہ حاضر ہوئے تھے ہمارے رفیق نانا جو ہیں ان کی ڈویژن میں الحمدللہ للہ یہاں تفریح تعداد میں اسلائن بھائی کھانے بھی جمع کر رہے تھے ایک کوٹ بھی ہو رہا تھا وہاں پر بھی حاضر ہوئی پھر ہمارے عبدالروف بھائی کے گھر پر حاضر ہوئے یہ خود کو پاکستان کے جدول پر تھے تو وہیں پر ان کو ہڈیوں میں اور بخار وغیرہ کا سلسلہ ہوا تو ابھی رمضان مبارک, مبارک میں بے چارے ملیریا میں مبتلا تھے اور اس سے پہلے ان کا موٹر سائیکل کا حادثہ بھی ہوا تھا تو یہیں گھر پہ حاضر ہوئے تھے عیادت کے لیے ہڈیوں فریکچر ہو گیا تھا نا نہیں بابا چکن جی پہلے پہلے فریکچر ہوا جی اللہ اللہ چکن گنیا بھی ہو گیا ہے جی چکن گنیا کی آج رپورٹ ری, آئیے کل کے چکن گنیا ہے اس میں اللہ اللہ دونوں ہاتھ سے نیکیاں لوٹ رہے ہیں ارے بیمار ہوتا تو بیماری میں ثواب ملتا ہے سبرو ہمت سے کام لیجئے گلے سکے سے بچیے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کا ملا جلا نافیہ تا فرمائے ہم آمین, آمین. آمین. والد صاحب بھی موجود ہیں بابا والد صاحب کو بھی رپورٹ میں جی وہ کچھ بدود کا مسئلہ آیا ہے پورے گھر کے لیے بابا دعا فرما دیں کہ ازمائش دور ہو جائیں بیماریاں دور ہو جائیں اللہ پریشانیاں دور فرمائے بیماریاں دور فرمائیں ان کے ابو کو بھی شفا کاملہ ملا آج را نافیا ترمائے تو ہمت سے کام نانا بھی موجود ہے ماشاءاللہ اللہ نانا بھی موجود ہے ماشاء اللہ دعا فرما سب کو عید مبارک ہوا امنا امین کم نعم تقبل الله منا ومنكم امين بجاه النبينا امين صلى الله تعالى عليه واله وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد محسمن الحمر اتاری پنجاب ضلع اور تحصیل انکارہ سے عدد کرتا ہوں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ جی. جب کوئی بکرا ذبح کرے تو ذبح کے وقت اگر بکرا بولے تو اس میں کوئی حرج ازرا کی نوشل ہم کفل مدینہ لگائیں بس بکرے کو کہاں لگوائیں گے کفل مدینہ اب پٹکیں گے تو بولے گا تو وہی نا بولے گا چیخے چیخے گا اس کو بولنے دیا جائے بولے تو کوئی حج نہیں اس کو روکا نہ جائے صلی اللہ تعالی علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی میرا نام حدیجہ نوریت ہے میں ارب شریف سے بات کر رہی ہوں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سید کسی کہتے ہیں اور ہمارے لیے چل دینا کی دعا بڑھوا دیجئے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اللہ وبرکاتہ سوال کیا کچھ سید کسے کہتے ہیں سید ہمارے ہاں جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے امام حسن مشتبہ امام حسین اور وہ محسن محسن سبیر ایک شہزادے کا نام تھا محسن حسن حسین اور محسن تو یہ تین جو بیٹے تھے ان کی اولادیں سید کہلاتی ہیں ان کی اولاد ہوئی تھی یعنی امام محسن کی کیا فرمانے ہاں بچپن میں فوت ہو گئے تھے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنو کی اولادیں یہ ہمارے ہاں سید کہلاتی ہیں جیسے عربی میں سید جناب کو بولتے ہیں سید مانے جناب جیسے مسٹر جناب تو وہ سید بولتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ نسل پاک میں ہے پا کا تری نسل پاک میں ہے ب چ بچا چور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانا رور کا تین تیرا سب گھرانا رور کا بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ حضور قربانی کرنا پسند فرماتے کبرا مینا ثابت ہے قربانی کرنا اونٹ بھی نہر فرمائیں ہجت الوداع کے موقع پر اپنے مبارک ہاتھ سے 63 اونٹ آپ نے نہر فرمائے اور باقیوں کے لیے حضرت مولا علی کر اللہ تعالی رضریم کو اجازت بخشی و اللہ تعالیم و رسول وز اللہ تعالی علی علیہ وسلم گائے کی بھی قربانیاں کی ہیں وہ امہات مومن کی طرف سے گائے کی قربانی قربانیاں کی ہیں اب دستے مبارک سے فرمایا یا نہیں یہ نہیں پڑا تعالی اعلم ورسول عجز و, جل و اللہ تعالی عالم و رسول صلی اللہ تعالی علیہ حبیب صلی اللہ تعالیٰ میں اور میرا بیوی بی بی بچے عمرہ کر کے آیا ہوں باقی میرے جو ہے اور بچے باقی ہیں تو اب میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ حج کر لیں میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے بھی جو ہے وہ عمرہ کر لیں تو اس کے بعد میں حج کروں اس سلسلے میں کوئی مشورہ دے دیجیے مجھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام مرحمۃ اللہ وبرکاتہ وبرکات وبرکات حج اگر آپ پر فرض ہے تو, تو آپ کو کرنا ہی ہوگا اور نہ بھی ہو فرض تو آپ موقع مل رہا ہے تو کر لینا چاہیے اب پتہ نہیں یا یہ اصول بھی ہے نا کہ لا ایسار اور بالقروبات یعنی کہ جو اللہ کے قریب کرنے والے اعمال ہیں ان میں ایسار نہیں ہے تو اگر آپ کو واقعی مل رہا ہے کہ اب جا رہے ہیں آج پر اب معنی میں نہیں جاتا تم چلے جاؤ عمرے پر تو ایسا نہ کیا جائے واللہ و تعالیٰ اعلم اعلم عز وسلم علی علی علی علی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ با بابا جان میں بھی میرے ممہ پپا کو امڑے عمرے اور حج میں حج کے لیے دعا کرے اور اس اس کے لیے اس سال اس سال اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے اللہ تعالیٰ وہ بابا جان میں آپ سے عیدی لینا چاہتا ہوں چاہے دس روپے بھی ہو آپ کی دعا قبول ہوئے آمین تم اللہ آپ کو امی ابو کو حج رسیف فرمائے مدینہ دکھائے اب آپ تو کہاں ہیں پتہ نہیں یہ دیکھا دوں آپ اللہ, اولا اللہ, اولا اللہ اللہ بابا جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محکوال سے بول رہی ہوں میں نام میں ایک عشاد تائیا ہیں آپ کو بہت بہت عید مبارک خیر میرا یہ سوال ہے آپ سے آپ نے عید پہ کون سا جانور قربان کیا میرے لیے اور میرے والدین کے لیے دادا دادی کے لیے بخشیش دعا کرنا جزاک اللہ حامین میرے تو مختلف جانور قربان ہوئے حصے بھی ہوئے ہیں ڈائریکٹ بھی ہوئے ہیں بکرا بھی ہوا ہے بکرا ڈمبا ڈمبا بھی شاید بکرا بھی تھی اللہ تعالی قبول فرمائے یہ بھی میرا ہی ہے مجھے ہی ملا تھا لیکن ہم نے اس کو خلفا راشدین حسین نے کریمین اور ان کی امی جان کے نام پر ان کے ساتھ اس سے کیے رات بابا ہمارا ایک سلسلہ ہوا جس میں ہمارے بعد اسلام بھائی جو اس سے کچھ معذور بھی ہیں نابینا ہیں تو انہوں نے اپنے جو جذبات کا اظہار کیا تو اس سے جو اسلام بھائی تھے انہوں نے اس کو کافی پسند کیا کہ یہ ماشاء اللہ ان میں ایسے بھی تھے کہ جو مستقل جمع نماز مسجد میں جا کر ادا کرنے کے عادی ہیں جیسے ابھی یہاں پر ہمارے وہ شاہد بھائی موجود ہیں تو یہ شاہد بھائی یوں تو دیکھ نہیں سکتے یہ ہاتھ اٹھائے آئے شاہد بھائی نے جی, یہ دیکھ نہیں سکتے یہ کسی آپریشن میں ان کا ہاتھ اور پاؤں بھی متاثر ہو گیا اور آنکھ بھی ضائع ہو گئی ओ. تو ان کے بھائیوں کا ہم نے جو تاثرات سنے وہ یہ تھا کہ یہ پانچوں نمازیں جماعت سے مسجد میں جا کر ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ اسی طرح ہمارے ایک شجا ہیں لبیک یہ شجا ہمارے لبیک بیک کہتے رہتے ہیں ماشاءاللہ تو جس سے وہ مشتاق نہیں ہے اتاراباد والے دیوانہ آہ, وہ, پر... وہ ساتھ ہے جی. مگر وہ آئے نہیں تھے ان کو نہیں ہے تھا میں اطارآباد میں ہوں گا میں سلسلے میں نہیں آؤں گا وہ یہاں مدنی کام ہے ہمارے ہاں ہاں جی تو وہ مدنی کام کا ان کو کہہ کر وہ تو نہیں ہے تو یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے آہ, نماز پڑھنے والے اسلامی بھائی ہیں اور ان کے والد صاحب بھی ہیں ان کی بابا ایک مدنی بہار میں ہے ابھی مدنی چین کے ناظم کو بھی بیان کروں ان کے بارے میں ان کے والد صاحب نے بھی تصدیق کی یہ نو سال تک بستر پہ پڑے تھے بابا اچھا ان کی والدہ اسلامی بہنوں کے اطتیما میں جاتی گئی دعائیں ہوتی گئیں اور دیکھتے دیکھتے الحمدللہ یہ بستر سے اٹھنے میں اور کسی طرح چلنے میں یہ کامیاب ہوگا تو ایک یہ تھے ہمارے سلسلے میں اور یہ بابا یہ پرانے دیوانے عبد الرحیم عبد الرحیم بھائی بھی ہمارے یہ سب سے سینئر آپ سے بھی سینئر جی بابا یہ ہم سب سے گلزار بھی مدی ہم سب سے مزید ماحول میں یہ جتنی دھاؤ دس سال عمر ہے سمجھو تقریباً شروع سے میں دیکھتا ہوں کوئی یہ بھی نہیں بتا ہوگا کتنے سال ہے کتنے سال ہوئے داڑھی کالی تھی ملے ہم کو داڑھی کے ساتھ ہیں یہ داڑھی اور خدا نے وہاں کے رکھی یا وہاں کے نکلی دیکھا شروع سے داڑھی میں میں نے ہمارے ایک آصف بھائی تھے وہ بھی خالی بھائی یہی ہے وہ آصف بھائی ہیں یہ. یہ بھی دیکھ نہیں سکتے بابا ہاں تو ان کے جذبے جو تھے نا اچھا ہمارے وہ کیا نام ہے याँ. یہ بڑی مطلب غربت اور نوکری وغیرہ سے یہ پھر آئے آئے پڑے پڑے اور آج یہ جامع المدینہ میں چھٹے درجے میں انہوں نے بھی اپنی باتیں بیان کی کہ کیسے یہ آئے ان کو تو کوئی سیٹ بابا دعوت اسلام علیہ سا مل گیا کہ جس نے ان کو پہلے نمازی بنایا اور پھر ان کا بھائی جامع المدینہ میں تھے ان کو ترغیب دلائی اور پھر آہستہ آہستہ آہستہ ان کو لے کر آ گئے یہاں ایک اور بھی میں با با با بیان کرتا چلوں یہ کہتے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا پھر مجھے گھر پر کوئی سمجھانے کے لیے آئے اور پھر میں نے دوبارہ جامع المدینہ میں پڑھائی شروع کی اور الحمد للہ آج ہے چھٹے درجے میں ہیں اور بھائی وغیرہ ان کا وہ سارا وہ گھر بار دیکھتے ہیں. والی صاحب ان کے انتقال کر چکے تھے بچپن میں انتقال کر گئے تھے آٹھ نو سال کی عمر تھی تو یہ کچھ ہمارے ساتھ اسلام بھائی تھے سلسلوں میں رات کو تو ان کا مطالبہ بھی بڑا زوردار تھا کہ پاپا سے ملاقاتیں کرنی ہے تو ابھی خیر آئے ہیں تو پھر کولے بھی آنے شروع ہو گئیں کہ ان کی بھائی عمران تم ملاقات کرا دو دراصل سے جب یہ اتنا مطالبہ کریں اچھا پھر یہ اور بات یہ ہوئی کہ جتنے بھی ہمارے ساتھ اسلام بھائی سلسلے میں شامل تھے ان سب کے لیے مدینے کی ٹکٹ کا بھی اعلان ہو گیا ماشاءاللہ وہ بیچارا روئے گا اطارآ والا میں ہوتا تو جتنے بھی ہمارے سلسلے کے تھے سب کو اس میں شامل کیا وہ بھی شامل ہے وہ حالانکہ وہ ماشاءاللہ پہلے بھی اس کو ملا جا سکے یہ محمد عبدالرحیم ملا تھا اس کو حاجی ہے عبد الرحیم بھی مدد نہ جائے گا ابھی عارف بھائی نہیں ہے یہاں آری, آری کیا بھائی آاری کے بھائی اور ان کا ہم نے جو منظر دکھایا تھا کہ وہ پرانے سائیکلوں کے جو ٹیوب ہوتے ہیں نا وہ خریدتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں اور اس سے یہ اپنا گزارا کرتے ہیں اور مدرس المدینہ بالیگان کے ذریعے انہوں نے اپنا قرآن کریم درست کرنے کی کوشش کی اور ہفتہ وار اجتماع میں پابند ہے یہ جو ہمارے آسی بھائی ہے بابا یہ دو گھنٹے یہ مشرف کالونی ہے یہ آکس کی طرف دو گھنٹے کا یہ مسافت طے کر کے یہ ہفتہ وار اجتماع میں آتے ہیں پابندی oh. سے آتے ہیں پابندی سے آتے ہیں یہ تو ماشاء ہمارے آشیقان رسول نے جب یہ سلسلے دیکھے تو ان کے بڑے جذبے تھے نمازوں کی پابندی کے اور دعوت اسلامی کے مدری کاموں کے کہ جب Masha. یہ بھی کرتے تو پھر ہم کیوں نہ کریں بھائی نے ایک اور ملاقات, ملاقات کر لیجیے اب ہے آ... تو حسین کا مطالبہ آ... جو یہ اسلام بھائی تھے نا صرف وہی ملاقات کریں عبد الرحیم آ... غلام شبیر بھائی ایک ایک ماشاء اللہ عبد الرحیم خان اللہ ان کی تین تمنا ہیں ایک آپ سے ملاقات دوسری تمنا مدینے کی حاضری تو یہ تو انشاءاللہ بات تیسری تمنا ایسی ہے جس کے لیے آپ ہم سب کے لیے دعا کریں گے نبی پاک کی زیارت میں کاش صلاب کاش ہم سب کرم ہو ماشاءاللہ, ماشاءاللہ چلے شاہد بھائی آپ کی یہ بھی تمنا پوری ہوئی ملاقات ہو گئی میرے سنت سے اور یہ آصف بھائی اور شریار بھائی دونوں ساتھ آ جاتے آصف بھائی آصف امیر سنت سے ملاقات کر لیں جی یہ امیر سنت سے ہو گئی آپ کی ملاقات ماشاءاللہ اللہ یہ دے دیں یہ دونوں ہاتھوں سنی ماشاءاللہ اللہ دم بھی ہوا عیدی بھی ملی واہ آصف بھائی یہ ہمارے شہری بابا ماشاء اللہ بولانا شیرانا ماشاء اللہ یہ سجا آ جائیں لبھے کس کو اسی کو چلے یہ شجا بھائی بھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ شجا بھائی اور ان کے والد صاحب دونوں آ رہے ہیں جی جسم پر ہاتھ پھیرے دو ماشاء ان کی اک... اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں اکل سلام ہوں جی آپ نے والد صاحب سلو حبیب صل و و صلی اللہ محمد آپ کو بھی شفات مستان برکاتی ہند کے شہر اندور سے ارض کر رہا ہوں پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا قربانی کے جانور کو قربانی کرنے سے پہلے نہلانا ضروری ہے اچھا وعلیکم السلام جی کال چلائیے سوال ہے کہ کیا قربانی کے جانور کو قربانی کرنے سے پہلے نہلانا ضروری ہے نہلانے کا تو کوئی اس میں وہ حاجت نہیں ہے نہلانے کی چارہ دکھا دیا جائے پانی پلا دیا جائے چارہ کھلا دیا جائے بہتر ہے اللہ بات کر رہا ہوں لاہور سے جی چھوٹے بچوں کے متعلق قربانی کے سوال پوچھنا تھا جو جی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی قربانی واجب ہوتی ہے جیسے ایک سال کے بچے ہوتے ہیں اگر صاحب احتساب ہوں تو نہیں کرنا چاہیں تو اپنی طرف سے ماں اپنے پیسوں سے کر سکتے ہیں بچے کے پیسوں سے نہیں کر سکتے بلّی اعلم ورسول و رسول وغلم ازب صلی اللہ تعالی علی وسلم الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. بابا جانی ہماری ایک چھوٹی سی منی ہے جو بہت تانگ کرتی ہے اس کے لیے ایک وسیفہ بتا دیں سورت الفلق اور سورت الناس پڑھ کر اس کو دم کر دیا علی الحبیب مینگلور سے بول رہا ہوں کرناٹک نینگلور ہل سے میرا نام محمد افروز نوری ہے میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں پہ جو قربانی کا باہر جانور ہے وہ تقریباً پینتیس ہزار میں ہوتا ہے تو میں اس طرح ترکیب کرتا ہوں کہ سب کو پانچ چھ چھ ہزار روپئے हूं دے دیتا ہوں اس کے بعد ان لوگوں سے ہی پیسہ لیتا ہوں قربانی کے لیے آپ پیسہ دو اور ہزار ہزار ان لوگوں کے پاس وزی بھی بچ جاتی ہے یہ کرنا کیسا ہے جن کو شریک کرنا ہے ایسا یہ کرتے ہیں کہ شریک کرنا ہے ایک جانور بڑے جانور کے اندر اب یہ مثال فی حصہ جو ہے وہ آئے گا چار ہزار روپے تو یہ پانچ پانچ ہزار روپے عیدی دے دیتے ہیں اور ان کو بولتے بھائی اپنا اپنا جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ آپ لوگ خود ڈالو تاکہ ان کو عادت پڑے کہ وہ اپنا حصہ ڈالیں اور اس طرح وہ سب سے ان کے حصوں کے پیسے لے کر ایک جانور خرید کر مشترکہ طور پر بڑے جانور کا یہ سلسلہ کرتے ہیں تو یہ اپنی ہی جیب سے خرچ کرنے کی بھی آدھی تو میرا یہ عمل کرنا کیسا ہے کاریہ سواب ہے کیا ہے یوں پوشٹاچار ہے نابالغ کو عیدی دی آپ نے اور وہ اس کے قبضے میں آ گئی جبکہ قبضے کی صلاحیت بھی ہے اور نابی صلاحیت تو نابالغ کے لیے اگر والد اگر مختص کر دے کہ یہ میرے بیٹے کا ہے جو اس کے سر پرستی میں نا بچہ دو تو اب یہ کہ جو اس کی ملک ہو گئی جو بھی رقم نابالغ کی تو اس سے تو نہیں لے سکتے قربانی کے لیے بھی نہیں لے سکتے یہ اب اس کی ہو گئی چاہے جمع کریں یا اسی پر خرچ کریں نہ قربانی سے قربانی اس سے ہو سکتی ہے نہ اس سے مطلب کوئی اور خیر خیرات ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ عالم رسول عالم ازب صلی اللہ تعالیٰ لا إله إلا أنت أستغفرك واتو بإليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك واتو بإليك صلو على العبيب صلى الله تعالى وعلى محمد صلاة والسلام میرے حضور تجھے سلام میرے رسول پر سلام ریپل سنا پر سلام خدا کے نور پر سلام میرے حضور پر سلام خدا کے نور پر سلام السلام سلا یار دی مو صفا جان رہے مت پیدا سلام مفا جان رہیں متعوسم بس میدایا پوسل سمئے بس می گیت پلا کھو سلام واسطے آمام توپا باس آ تو امام تو روپا جنوائے شان ترتار سلام میرے حسو رفر سلام نو رپر سلا اسلام جان دے اصل جان دے اصل جان دے سلام یا نبی کاش مہش جب ان کی آمد ہو بھیج سب شولا لاکھوں سلام مجھ سے مت کے خود پیس گے ہارسا مفا جان رحمت سے لاکھوں سلام پیستے چلک لا خود ماں بنے میرے شیخ ری پتلا ہو سلام میرے گو رپر سلام خدا کے نو ریفل سلا اکلام جان دے اکلام جان دے اکلام جان دی السلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقناع داب النار اللهم بلغ نار مغضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون علندك سیدی سیدی سیدی ربا یا معذرت چاہوں گا بہت تھکا ہوا ہوں اگر آپ مجھے جانے دیں گے تو آپ کا آہسان ہوگا